راہ کا جال بچھا ہوا ہے میں ابھی ہو کر آیا ہوں وہاں پر وہاں لوگوں نے مجھے بتایا ہے. لیکن اتنا خوف ہے کہ مجاج ہے کہ وہ ہمارا کوٹ نہ کر دیجیے کہیں کہیں کہیں نام میرے نا بتا دیجیے یہ خوف کی کیسیت ہے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ ہم نے فرقہ بند کا معاملہ جو طے کر دیا ہے پانی ہے ہی نہیں وہ بنگال جو میں نے سن اڑسٹھ میں دیکھا تھا ہر طرف سرسب اور ہو سادابی ہو پانی پانی اب دیکھ کر آیا ہوں پانی نہیں ہے وہاں سوکھے پڑے ہوئے نالے اور دریا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 اور پانچ دفعہ فرمایا کہ بھیجا ہے تمام انسانوں کے لیے تو رسولوں کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کا مقصد پورا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پورے عالم اسلامی پر دین جو ہے قائم نہ ہو جائے بقول اقبال کے وقت فرصت ہے کہاں کہ ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے لیکن حدور نے خبر دی ہوگا دنیا کے خاتمے سے پہلے کل روح ارضی پر نظام خلافت علاد حاج نموعہ قائم ہوگا اور اس کے قائم ہونے میں خوراسان کا علاقہ اور عرب کے مشرق کے ممالک جو ہے وہ رول پلے کریں گے ظاہر بات ہے کہ اس علاقے میں آ افغانستان خوراسان ہے اور خوراستان کا ایک حصہ پاکستان کا بھی کے اندر بھی شامل ہے یہاں سے فوجیں جائیں گی اور یہ جو یروشلم ہمارے ہاتھ سے نکلا اسے بازیات جو ہے وہ یہ کریں گی عربوں میں تو دم نہیں ہے پہلے بھی عربوں سے چھینا تھا کنسیڈرز نے دس سو ننانوے عیسوی میں چھینا ہے یعش اور لاکھوں مسلمانوں قتل کیا ہے دوسرے درس نے اور اس کے بعد اٹھاسی برس تک وہ ان کے قبضے میں رہا ارب واپس نہیں لے سکے کون لینے والا تھا کورد خون دینا یو بھی اب پھر اربوں سے چھینا ہے انہوں نے قوم بودی ہو چکی ہے ان میں دم نہیں ہے ایاشیوں نے اور دولت نے ان کو خالی کر دیا کھوکھلا کر دیا اب بھی کوئی لیں گے تو مایا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 انسانوں کے حقوق کے حوالے سے بیان کیے اور تین ہی بار سے پاکستان کا جو اسپیشل رول ہے ایک تو یہ کہ جو ہماری جینیس آف پاکستان ہے اس کی بنیاد کیا تھی قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے آج اس جی صورت سے ہم دو چار ہیں منافقت کے تین اسپیکٹس قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے جو معاشی ہمارے یہاں بدحالی آ چکی ہے قرآن کا اس کا بھی ذکر ہے جو سورہ سبا میں ہم نے دیکھ لیا اور جو اندیشے ہیں مزہ نہ ہوں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 ہمارا ہر شخص مسلمان ہے چاہے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اسی طرح پاکستان مسلمان ملک بن گیا ہے جب اس جگہ ساورنٹی بلانگس ٹو ہے مین ناٹ حاکمیت اللہ کی ہے اور ہمارے ہاتھ میں جو اختیارات ہیں وہ ایک سیکولر ٹرسٹ ہے اور یہ سیکولر ٹرسٹ استعمال ہوگا اسی حاکم میں مطلق کی کی جی ہوئی آئیٹ کردہ حدود کے اندر اندر یہ ہے لا الہ الا اللہ دستوری زبان میں یہ لا الہ الا اللہ ان الحکم واہل بول پھر یہ کہ ایک بہت بڑا ایسٹ یہ ہے بہت سے تحریکوں بہت سے مصنفین علامہ اقبال مولانا مودودی اور بھی بہت سے مصنفین کی بس سے ہندو پاکستان میں جوان اجھیڑ اور بوڑھے عمر کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو دو چیزیں ان کے اندر موجود ہیں نمبر ایک انہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہمارا دین اسلام دین ہے مذہب نہیں ہے یہ پوری زندگی کا دین ہے معلوم ہے وہ دور گزر گیا جبکہ سمجھا جاتا تھا بس نماز روزہ دین ہے کچھ لوگ اب بھی ہیں لیکن یہ معلوم ہے سب کو کہ یہ کل زندگی کا دین ہے عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی ہے وہ تصور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا سسارا کوئی دین و دنیا میں جس وقت جو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 کبھی چھ چھ گھنٹے بھی دماغے تلابی کے لیے لوگ کسی مسجد میں رہے پورا قرآن کر تاجوا در سے قرآن کی محفلیں پانچ پانچ سو سات سات سو آدمی جمع جبکہ کوئی سیاسی دارہ نہیں کوئی اختلافی بات نہیں جو لوگ رہے ہیں یہاں پر پچیس من جنہوں نے مجھے سنا ہے کہیں کوئی اختلافی فرقے وارانہ کوئی بات قرآن ایز سچ قرآن سمجھو یہ تحریر جو ہندوستان میں شروع ہوئی تھی شاہ ولی اللہ دہلوی سے الفاظ القبیر انہوں نے لکھی قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ان کے دو بیٹوں نے اردو میں اس سے پہلے ترجمہ کرنا برا سمجھتے تھے لوگ آج بھی بعض لوگ ہیں جو ترجمہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں بس قرآن پڑھو اور ثواب آدمی کر لو ہے بڑی بہت بڑی جو یہ کہتی ہے مسئلہ پوچھنا تو عالم دین سے پوچھ لو تم خاص ہاں کا ترجمہ کیوں پڑھتے ہو تمہارے جنرشکوں کو شبات پیدا ہو جائے بس پڑھو اور پڑھ کے ثواب لو کہ شاہ ولی اللہ نے جب فارسی میں ترجمہ کیا انہیں قتل کرنے کی سازش ہو چکی تھی اس نے اتنا بڑا جرم کیا اتنا بڑا بلا کیا بلا لیے گئے تھے سرحد کے علاقے سے پٹھان قتل کرنے کے لیے اور مسجد جو فتح پور کی ہے دہلی کی جو چاندنی چوک کے سرے پر ہے وہاں درس خدیس دیتے تھے اثر کے بعد اور اس کے بعد وہ نکل رہے تھے مسجد میں باہر وہ کھڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے لیکن کچھ اللہ ایسی ہےبت ڈال دی اس وقت ان کے دل پر کوئی ایسی ان کی شخصیت کا اثر پڑا وہ حملہ نہیں کر سکے بہاراج یہ تحریک شروع کی انہوں نے قرآن کو ایک اوپن کتاب بنایا کھلی کتاب پڑھو کو سمجھو اس کو لیکن الحمد اس کا اگر یہ ملک نہ بنتا تو شاید یہ تحریک ایسی آپ کو یہاں نظر نہ آ سکتے. مواقع ملے ہیں ہمیں اللہ نے ہمیں سہولتیں دی ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے مہینے تک ہر ہفتے الہدا کا پروگرام جو ہے پورے پورے ملک میں جو یوں سمجھیے کہ نیشنل حکم پر ایک ہی وقت میں اور وہ ٹیلی کاسٹ ہوا گلغلہ پیدا ہو گیا تھا کہ نہیں اسلام قرآن مجید کا اگر یہ بر وقت جو ہے اس ملک کے اندر جو مغربیت کے پرستار ہے جلدی انہیں ہوش آ گیا کہ یہ تو طوفان جو ہے ہمارے لیے مصیبت بن جائے گا تو اس کے لیے جو بھی کیا وہ آپ کو معلوم ہے مجھے صرف کوئی درخت نہیں ویڈیو سے آڈیو سے میری دعوت پھیل رہی ہے دنیا میں جہاں چلے جائیے آپ جہاں اردو پڑھنے والا. اور اب تو میں نے تین چار سال سے انگریزی کی امٹان توڑنی شروع کر دی ہے امیرکا جاتا ہوں تو انگریزی کا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 ایک دفعہ پچھلی مرتبہ میری ایک تقریر اردو میں ہوئی ایک جگہ پر باقی سب انگریزی دی دی پورا یہ میسج انگریزی بجا چکا ہے اربوں کو لوکل وہاں کے افرو امیریکنس کو پھر وہاں سے ہو کر مختلف وہ تو میپ سینٹر ہے امریکہ اس وقت وہاں سے جہاں جہاں وہ چیز پہنچ نہیں ہے تو اب اس کا کوئی نتیجہ ان نکلے گا اور اس کا برکت اللہ نے اس ملک کو بنایا یہ ہمارے وہ ایسیٹس ہیں کہ جو ہمارے پاس ہیں ہمیں دیکھ لینا چاہیے وہاں کچھ ہے بھی کہ نہیں اب آئی ہے بات کہ عملی اقدامات کیا ہوں پہلا قدم تو وہ تھا کہ جو میں نے جمعے میں بیان کیا اس شعور کو اجاگر کیا جائے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد فرض عین ہے نو بنی از ایک یہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اگر دین قائم نہیں ہے تو ہماری عبادت جزوی ہے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 ایک پارٹی چاہیے حزب اللہ چاہیے حضرت موسا کی قوم نے کوڑا جواب دے دیا تھا تو معاملہ وہی یہ ہوں گے حضور کے ساتھیوں نے ایک جماعت کی شکل میں اپنا جہاں حضور کا پسینا گرا وہاں اپنی خون کی ندیاں بہا دی اسلام قائم ہو گئی پھر احادیث دیکھیے ادیکما لا اسلام الا بل اور سب سے بڑی حدیث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 اس جماعت میں ہر فرق کو ہونا چاہیے البتہ اس کے لیے یہ نہیں کہ میں صرف اپنی جماعت کی بات کر رہا ہوں کوئی جماعت ہو جو آپ کو سمجھ, آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ٹھیک ہے یہ دین کے لیے صحیح کام کر رہی ہے اس میں شامل ہو تاکہ کوئی شخص بھی اس سے محروم نہ ہو جیسے حضور نے فرمایا بلے بو ولو بناؤ آئے پہنچاؤ میری جان سے آج پہنچاؤ میرا کوئی امتی بھی تبلیغ قرآن کے فریضے سے محروم نہ رہ جائے اس لیے پھر میرا امتی کیسے ہوا میرا امتی ہے تم سے تو قرآن پہنچانا ہے ایک آئے پہنچاؤ باقی جو لوگ اپنی زندگیاں مف کر دیں ان کے لیے کیا کہا ہے خیر حکم منتاب قرآن و تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں وہ اپنی زندگی مف کر دیں اس حوالے سے کسی بھی جماعت میں جس پر دل چک اگرچہ اس کے چار خصائص ضروری ہیں جو آپ کو تلاش کرنے چاہیے نمبر ایک ڈکلیئرڈ ایم ہونا چاہیے اقامت دین دین کا غلبہ نتنگ شارٹ آف دیٹ کوئی جزوی بات کوئی سماجی اصلاح یہ سارے کام اچھے ہوتے ہیں کوئی خدمت خلق کا کام بہت اچھی بات ہے لیکن یہ کہ ہر شے کا اپنا مقام ہے جماعت ہونی چاہیے جس کا مقصود ہو اللہ کے دین کا غلبہ قامت دین کہہ لے اسے غلبہ دین کہہ لے نظام خلافت کا قیام کہہ لے حکومت الحیہ کا قیام کہہ لے لیکن ڈکلیئر یہ ہونا چاہیے ان اصطلاحات میں سے کوئی استعمال تھا بھیج نمبر دو وہ ڈسپلن ہونی چاہیے سم و تاٹ آمر کم دھم سم اللہ عمل علی بحرنا بل جماعت و تاٹ ہجوم نہیں ملزم ایک امیر سے ان کا عہد ہو اطاعت تھا نمبر تین اسے اپنا طریقہ کار کلیئرلی سپیل آؤٹ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے یہ کام کرنا چاہتے ہیں ایسے ہی مبہم سے نعرے لگا کر اور لوگوں کو صرف وقتی جوش لا کر تو یہ نہیں معلوم ہونا چاہیے طریقہ کار کیا ہے اور وہ طریقہ کار انہیں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 بھیڑوں بکریوں کی طرح انہیں ٹرکوں میں لاد کے لیے کر گئے ہیں جیسے ڈیرا غازی خاطر بکریاں اور بھیڑے آتی ہیں لاہور میں جبا ہونے کے لیے ٹائیگر جرنل اور اپنا جو ہے پستول پیش کر رہا ہے یوں تو ہم تاری ساگر اور اندرا گاندھی کو کہنے کا موقع ملا وی ہیو اوینڈل تھاؤزنٹ اور ہم نے دو قومی نظریے کو بے آف بنگال میں غرق کر دیا ہے آج بھی سونیا گاندھی دوبارہ سیم پر آئی ہے اور اس کا شاید آپ نے بیان وہ پڑھا ہو بھارت ہیز آلریڈی کالوناز پاکستان پاکستان میں جس طرح بھارتی پکچروں کے ویڈیو دیکھے جاتے ہیں اور جس طرح وہ سنا جاتے ہیں پروگرام وہ کالوناز تو ہم کر سکتے ہیں بھارت ہیز آلریڈی کالونا پاکستان کلچر پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہوگا تو بتائے کیا کیا آپ کے پاس یہ سونیا گاندھی کا بیان تو کر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 اب میں چند باتیں اردو کروں گا جو میں نے کہا کہ یہ تو ہے کوئی جماعت آپ تلاش کریں اور اس کے بعد بھی انسان آنکھیں کھولی رکھے کان کھولی رکھے غور کرتا رہے ہے جو سلو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں آج شروع تو کر دینا کسی میں شریک ہو جا اس میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ میرے نزدیک جماعت کی بنیاد جو ہے مسنون اور منسوخ اور معصور وہ ہے بیٹھ کا نظام لیکن اگر بیٹھ کا نظام نہ بھی ہو